بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات آئیے کے کورس کا لیکچر نمبر 35 یعنی کے 35 سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیکونس یا ایک سیریز آف لیکچرز سٹارٹ کی تھی جو کہ لیکچر نمبر 32 سے جس کا ہم نے شروع کیا تھا یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لائف سائیکل یا ڈیٹا ویئر ہاؤس کے امپلیمنٹیشن اس سیریز کے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو ایسی میتھڈالوجیز کے بارے میں بتایا تھا جو کہ مختلف لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں ڈیٹا ویراؤز امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کون سی میتھڈالوجی یا ٹیکنیک زیادہ وائبل نہیں ہے اس کے بعد جو لیکچر 33 تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ واٹ از دا روڈ میپ فار دا ڈیٹا بیلاؤز لائف سائیکل اور اس میں اس روڈ میپ کے ریفرنس سے جو دو پوائنٹس تھے یعنی کہ دو اس کے بڑے امپورٹنٹ قسم کے جو کمپوننٹس تھے یعنی کہ پروجیکٹ پلاننگ اور بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات چیت کی تھی اور آپ کو سمجھایا تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اس سیکونس کا جو تیسرا لیکچر تھا اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بزنس یا یعنی جو اینڈ یوزر ریکوائرمنٹ ہے اس سے جو تین شاخیں نکلتی ہیں یعنی کہ ڈیٹا ٹریک ٹیکنیکل ٹریک اور انالیٹک ٹریک وہ کیا ہے وہ ہاؤ ڈو دے لیڈ ٹو ڈپلائمنٹ اور پھر مینٹیننس انہینسمنٹ کیسے ہوتی ہے اور واپس پروجیکٹ پلاننگ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ تین لیکچرس اس سیکوینس کے ہو چکے ہیں اب ہم اس سیکوینس کے آخری اور چوتھے لیکچر کے اوپر آتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا ویر ہاؤس جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت کون سی پرابلمس آ جاتی ہیں یا کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں یا ایسی کون سی پٹ فالز ہیں یا ایسے کون سے مسائل ہیں یا آپ کو کب پتہ چلتا ہے یا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مسئلے آگئے ہیں اور اس کے بعد جو کیز ہیں یعنی کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ آپ جن کو فالو کر کے جن کو استعمال کر کے ایک کامیاب ڈیٹا براؤز امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو پٹ فالز اور مسٹیکس بتائی جائیں گی یہ اس لیے نہیں بتائی جائیں گی کہ آپ کو کسی طرح سے یہ بتانا ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں مسائل بہت زیادہ ہیں یہ بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہوشیار کرنا ہے آپ کو وارن کرنا ہے اس لیے کہ جب آپ وارن ہوں گے تو پھر آپ پریپئرڈ بھی ہوں گے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو میں لیکچر اسٹارٹ کروں گا اس کا ایک اسپیکٹرم ہے اس کا ایک طریقے سے میں اینگل کے ساتھ چلوں گا ایک سیکونس فالو کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اٹ ہیز ہٹ اے اسنیگ یعنی کہ اس میں کچھ پرابلمس آ چکی ہیں اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے ہے کچھ مسائل ہیں جیسے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو مرض کی جو تشخیص کرتا ہے وہ کچھ علامات دیکھتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں فزیشین نہیں ہوں میں کسی کے اگر آنکھوں کا رنگ پیلا ہے یا اس کو متلی آ رہی ہے اس کو الٹیاں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک اسپیسیفک بیماری ہو یا کچھ اور علامات ہیں تو وہ بیماری کی ہوں میری بات سمجھ لیں یا کسی کے اگر گال لال ہیں تو وہ بخار کی وجہ سے لال ہیں یا صحت کی خوبی کی وجہ سے لال ہیں تو یہ جو تھے پوائنٹس وہ ہیں جو بتائیں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ان ٹربل ہے کہ نہیں ہے یہ پہلے میں آپ کو پانچ پوائنٹس بتاؤں گا اس سلسلے میں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی امپلیمنٹیشن کے پاسبل پٹ فالس کیا ہیں یعنی کہ پاسبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پٹ فال ہو سکتے ہیں اگر آپ کیئرفل ہوں گے تو آپ ان پیٹ فالس کو اوائڈ کر جائیں گے اور یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے تو ہم آہستہ آہستہ ٹورڈس پرابلم کی طرف جائیں گے تو جب میں آپ کو پاسبل پٹ فالس بتا دوں گا سمجھا دوں گا جو کہ شاید گیارہ کے قریب ہیں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکچول کون سے پٹ فالز ہیں یعنی کہ پاسبل پٹ فال نہیں ایکچول پٹ فال جو لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں جو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جو لوگ چیز کو صحیح طرح سے کنسیو نہیں کر پاتے وہ پٹ فال میں آپ کو بتاؤں گا ایک آرکیٹیکچر کا پٹ فال ہے اور ایک ایسے ٹول کی تلاش کا پٹ فال ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا جب میں آپ کو یہ پٹ فال بتا دوں گا پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی امپلیمنٹیشن میں دس کامن کون سی ٹیکنیکس ہیں اب ہم پٹ فال کی بات نہیں کر رہے ہم اب مسٹیکس کی بات کر رہے ہیں وہ مسٹیکس نہیں جو کہ کوئی لوگ کبھی کر جاتے ہیں نہ نا, نا نا یہ وہ پاسبل کامن مسٹیکس ہیں وہ غلطیاں ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں جب میں آپ کو پاسبل مسٹیکس بتا دوں گا اور آپ کو اچھی طرح سے میں خوفزدہ کر دوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے دیر آر سرٹن کی اسٹیپس وہ تقریباً سات کی اسٹیپس ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ان سات کی اسٹیپس کو فالو کیا جائے ان کو آبزرو کیا جائے تو پھر ایک کامیاب ڈیٹا ویر ہاؤس امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے اگر مجھے کچھ ٹائم ملا تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ میں آپ کو ٹپس بتاتا چلوں کہ جو بڑی ہیلپ فل ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس امپلیمنٹیشن میں اس کے اینڈ میں پھر کچھ کنکلوژن ہوگی کہ کنکلوژن یہ ہوگی کہ ان ساری جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی اور سمجھی تو اس کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں لیکچر تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پرابلم کے کیسے دیکھتے ہیں آپ سائنز آف ٹربل جیسے کہ آپ پیچھے پلازما کی سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹریفک سگنل جیسا ایک امیج بنی ہوئی ہے جس میں کہ اورنج لائٹ آن ہے اورینج لائٹ سے آپ جانتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو یہ ریڈ ہے یعنی کہ رک جائیں نہ گرین ہے کہ چلے جائیں اس کا کیا مطلب ہے اورینج لائٹ یہ بتاتی ہے کہ کچھ مسئلہ ہے کچھ مسئلہ ہونے لگا ہے اور وہ مسائل کیا ہیں وٹ واٹ آر دولس وہ غلطیاں ہیں وہ کون سی ہونے والی ہیں کون سے مسائل ہیں یعنی کہ آپ ایک ایسے رستے پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آگے مسئلہ آنے والا ہے تو اس کو اورنگ لائٹ سے شو کیا ہے تو پہلا جو اس میں سائن آف ٹربل ہے وہ یہ ہے کہ دو تین مہینے گزر چکے ہیں اور جو ڈویلپمنٹ ٹیم ہے اس نے ابھی تک ڈیٹا نہیں دیکھا اس نے ایکچول ڈیٹا کو استعمال ہی نہیں کیا استعمال تو دور کی بات ہے اس نے ڈیٹا ہی نہیں دیکھا جب اس ٹیم نے وہ ڈیٹا نہیں دیکھا تو اس ٹیم کو اس ڈیٹا کی ایٹریبیوٹسی کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اس ڈیٹا کی ایشوز کے بارے میں نہیں پتا ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہوگی ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈیٹا کتنا ہوگا اس کے ساتھ کیا کچھ کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ دو تین مہینے یعنی کے سسٹم ڈیولپمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ڈیٹا دیکھنے میں کیسا ہے ایکچوئل ڈیٹا ہی نہیں دیکھا تو یہ ایک سائن آف ٹربل ہے جو دوسرا سائن آف ٹربل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جنہوں نے کہ جیسے کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے یا وہ لوگ جنہوں نے کہ ایسے ٹولز بنانے ہیں جن سے کے ساتھ انالیسس کی جائے گی انہوں نے ان ڈویلپمنٹ ٹولز کو ابھی تک ایکسیس ہی نہیں کیا ان کو استعمال ہی نہیں کیا جن سے کہ انہوں نے اس ڈیٹا بیس جو ویئر ہاؤس میں ڈیٹا جائے گا اس کو ایکسپلور کرنا ہے اس کو ایکسیس کرنا ہے اس کے ریزلٹس سے پریزنٹیشن جنریٹ کرنی ہے اور اس سے انالیسس کرنی ہے یہ ایک سائن آف ٹربل ہے اور سائن آف ٹربلس کیا ہو سکتے ہیں آپ خود بھی سوچیے اس کے بارے میں سائن آف ٹربل کیا ہوتے ہیں میں بھی کچھ آپ کو سائن آف ٹربلس بتاتا ہوں ہاں جی ایک اور سائن آف ٹربل وہ یہ ہے کہ جو اینڈ یوزر ہیں جو کہ جنہوں نے سسٹم کو استعمال کرنا ہے ان سے بھی تک آپ نے ہینڈز آن یہ بات ہی نہیں ہوئی ان سے ان کے ساتھ ابھی ایسی انٹریکشن ہی نہیں ہوئی آپ کی کہ انہیں کیا چاہیے سسٹم میں سسٹم کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی اور کچھ ٹائم آپ گزار چکے ہیں آپ کو یہ ہی نہیں پتہ ان سے بات چیت ہی نہیں ہوئی ان سے انٹریکشن ہی نہیں ہوئی اس کے بعد ایک اور بڑی جو کرٹیکل جو پوائنٹ کرتی ہے پرابلم کو جو ایک مسئلہ آ سکتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے سوچیں ذرا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سمری ٹیبل بنا لی ہیں آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤز ہے یہ اٹ گوس میکرو ٹھیک ہے جی اٹ گیوس ہائی لیول ویو آف دا ڈیٹا جس کے لیے آپ ایگریگیٹس بناتے ہیں اب آپ نے ایگریگیشن تو کر لی ہے لیکن جو اس کے بیس ٹیبلز تھے وہ تو بنائے نہیں ایگریگیٹ ٹیبلس بنا لیے سمری ٹیبلس بنا لیے لیکن بیس ٹیبل نہیں بنائے نہ صرف یہ کہ بیس ٹیبل نہیں بنائے بلکہ جو اٹامک ڈیٹا تھا اٹامک ڈیٹا ہی نہیں ابھی تک آیا جب اٹامک ڈیٹا ہی نہیں آیا جب سمری ٹیبل ہی نہیں جب سوری جب آپ کی بیس ٹیبل ہی نہیں بنے تو سمری ٹیبل کیسے بنا لیے یہ کیسے کر لیا آپ نے یہ تو بڑی میننگ فل سی بڑی میننگ لیس سی بات ہے اس میں کوئی میننگ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور آخری بات جو اس میں کرنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے سسٹم سب کچھ بنا لیا ہے لیکن نہ تو ایکچول ڈیٹا جو ہے وہ لوڈ کیا گیا ہے اور نہ ایکچوئل ریکوائرمنٹس کو دیکھا گیا تھا نہ ان کو لیا گیا تھا آپ نے ڈمی ڈیٹا کے اوپر سارا کام کیا اور بڑے خوش ہیں تو دیز آر سائنز آف ٹربلس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ویر ہاؤس امپلیمنٹیشن ہے یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جہاں پہ نقصانات ہیں جہاں پہ پرابلمز ہوں گی اور جہاں پہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے تو یہ میں نے آپ کو سائنز آف ٹربل بتائے ہیں اورینج لائٹ از آن اب بات کرتے ہیں پاسبل پٹ فالس کی کہ پٹ فالز اس میں کون کون سے ہیں یہ گیارہ پٹ فالز ہیں میں باری باری ان کو ڈسکس کروں گا پہلا پٹ فال ہے ہیونگ اے ویک بزنس اسپانسر اس کا کیا مطلب ہے جیسا کہ ہم شروع دن سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیٹا ویئر میں جو ڈیٹا آتا ہے وہ ملٹیپل ہیٹروجینئس سورسز سے آتا ہے ایک تو اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ ہیں آج کا لیکچر اتنا ٹیکنیکل اسپیکٹ کے بارے میں نہیں ہے آج کا لیکچر جو وہ ہیومن اسپیکٹ کے بارے میں ہے یعنی کہ ایک آرگنائزیشن یا جو ایک انٹرپرائز ہے اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیٹا کیپچر کیا جا رہا ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو مختلف کسٹوڈین ہیں ڈیٹا کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ ڈیٹا کو شیئر کرنے میں ہیسٹنٹ ہوتے ہیں فار مختلف وجوہات کی بیسس پہ مجھے اپنا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں ڈیٹا کلیکشن کے سلسلے میں ایک صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نے ڈیٹا آپ کو دے دیا تو میری کیا ویلیو رہ جائے گی یہ ان کی بڑی غلط فہمی تھی اس لیے کہ ڈیٹا دینے سے آگے چیز بڑھتی جب آگے چیز بڑھتی تو اس میں انہیں کا نام آتا کہ ان کی وجہ سے کام آگے بڑھا ہے تو مقصد کہنے کا کہ یہ ہے کہ ایک انٹرپرائز میں یا ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں ملٹی نیشنل میں ایسے ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو ڈیٹا شیئر نہیں کرنا چاہیں گے جب وہ ریکوائرڈ کوالٹی یا اماؤنٹ کا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے یا کم ڈیٹا شیئر کریں گے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اس کے دو نتائج نکل سکتے ہیں. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس صحیح طرح لانچ ہی نہ ہو سکے جب وہ صحیح طرح لانچ ہی نہیں ہوگا تو آگے کیسے گرو کرے گا اس سے ریزلٹس کیسے نکلیں گے اس کی کاسٹ جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی وہ ناکام ہو جائے گا وہ شروع دن سے ناکام ہو جائے گا وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے تو بادل نخواستہ ڈیٹا ویئر بھی سکتا ہے اگر ڈیٹا مل گیا لیکن ٹائم پہ نہ ملا یا صحیح کوالٹی یا صحیح اسکوپ کا نہ ملا تو اس کے نتیجے میں جو دوسرا آؤٹ کم ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جس ڈائریکشن میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے وہ ڈائریکشن ایسی ہے کہ جو انڈیزائریبل ڈائریکشن تھی اب یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جائے گا تو اس میں سب کا فائدہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کو شاید اپنا فائدہ نظر نہ آتا ہو اب ان سب لوگوں کو کیسے الائن کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا بزنس اسپانسر ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع کے اس سیکونس کے لیکچرز میں بتایا تھا اس کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اس کا بڑا انفلوئنس ہونا چاہیے اپنے پیئرس کے اوپر آپ کا جو بزنس اسپانسر ہے اس کو ٹاپ مینجمنٹ میں ہونا چاہیے اس کو چیف لیول کا ہونا چاہیے جیسے کہ چیف ایگزیکٹو آفسر میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے چیف انفارمیشن آفیسر یا چیف ٹیکنالوجی آفیسر یا چیف فائنینشیل آفیسر یا چیف آپریشن آفیسر اس طرح کا اگر شخص آپ کا ہوگا سپانسر کر رہا ہوگا تو وہ ایسی پرابلمس کو آئرن آؤٹ کر دے گا نہیں تو اٹس اے پاسبل فال اس میں مسئلہ ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہ تو ایک پاسبل پیٹ فال تھی اب میں آپ کو دوسری پاسبل پیٹ فال بتاتا ہوں ناٹ ہیونگ ملٹیپل اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں جی ناٹ ہیونگ ملٹیپل سرورس یہ وہ باتیں جس کو کہتے ہیں کہ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فلش مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیم ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنا رہی ہے اس نے یا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے یعنی کہ وہ دیور وائز دیور ناٹ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش جو بھی ریزن تھا اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ یہ ہوا کہ ایک ہی ویئر ہاؤس سرور استعمال کیا جا رہا ہے یاد رکھیں کہ یہ جو ویئر ہاؤس سرور یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ کافی مہنگی چیز ہے یہ کوئی پاکستان میں بھی یہ اٹ کاسٹ ملینز آف روپیز سیورل ملینز آف روپیز یہ میں بات کر رہا ہوں رائٹ پرفارمنس کی مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ اگر آپ ایک بہت بڑا انٹرپرائز ہیں جیسے کہ ایک موبائل کمپنی ہے جس کے کہ سیورل ملین یوزرز ہیں کسٹمرز ہیں وہاں چھوٹا موٹا جو ویئر ہاؤس سے بات نہیں بنے گی وہاں بڑا تگڑا قسم کا سرور چاہیے جس میں پرابلی ملٹیپل پروسیسز ہونے چاہیے ظاہر چیز ایسی بہت مہنگی ہوتی ہے اس کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایکسپینسو ہوتی ہے تو آف کورس منی میٹرز لیکن اگر آپ ایک سرور استعمال کر رہے ہیں ڈیزائن انوائرمنٹ کے لیے بھی اور وہی سرور استعمال کر کیا جا رہا ہے پروڈکشن انوائرمنٹ کے لئے بھی پروڈکشن کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سرور کو لے کے ڈیسیجن میکنگ بھی کی جا رہی ہے اسی سرور کے اوپر ایکسپلوریشن بھی کی جا رہی ہے اسی سرور کے اوپر او لیب کیوب بھی چل رہے ہیں ڈیٹا مائننگ بھی اسی سرور کے اوپر ہو رہی ہے تو اس کے دو بڑے مسائل ہیں اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے یعنی کہ پاسبل پٹ کا 2A تو جو دو پٹ فال اس میں ہیں ایک سرور استعمال کرنے کی وجہ سے پہلا پٹ تو یہ ہے کہ آپ نیا کام کریں آپ ڈیزائننگ کریں ڈیزائننگ میں نئی چیزیں ہوتی ہیں ان نون ہے بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں کی اور اس کا جو واضح ایک کانسیکوینس ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سسٹم کریش کر سکتا ہے کئی دفعہ کریش کر سکتا ہے سسٹم کون سا جو کہ ڈیزائن انوائرمنٹ میں سرور استعمال کیا جا رہا ہے اب جو ڈیزائن انوائرمنٹ کا سرور ہے وہی سرور پروڈکشن انوائرمنٹ میں بھی اسٹریٹجک ڈسیزن میکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہیں پہ کیوریز چل رہی ہیں وہیں پہ انالیسز بھی کی جا رہی ہے تو جب آپ کا ڈیزائن انوائرمنٹ کا سنگل سرور کریش کرے گا تو پروڈکشن انوائرمنٹ کا بھی سرور وہی سرور ہے کامن سرور وہ بھی کریش کر جائے گا اور ڈیسیزن میکنگ نہیں ہو سکے گی تو یہ اس سلسلے میں پہلی پرابلم ہے سنگل سرور استعمال کرنے کی وجہ سے سنگل سرور استعمال کرنے کی جو دوسری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیزائن انوائرمنٹ کا سرور ہے جو کہ ایک سرور ہے اس پہ آپ مختلف کیوریز چلا رہے ہیں اس پہ آپ ڈیٹا مائننگ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ایپ او کیوب کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں بلکہ کیوب بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ لانگ کیوریز چل رہی ہیں اس کے اوپر کمپلیکس کامپلیکس کا مطلب ایسے البودمس چلا رہے ہیں جن کی ٹائم کمپلسٹی سے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا کانسیکوینس وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا ڈیزائن انوائرمنٹ کا سرور ہے وہ زیادہ سی پی یو سائیکلس کنزیوم کرے گا وہ میموری کنزیوم کرے گا اور اس کا اس کے نتیجے میں جو پروڈکشن انوائرمنٹ میں جو ٹیورسٹ تھیں ان کی پرفارمنس گر جائے گی وہ سلو ہو جائیں گی اور افکورس جوزر یہ فیل کریں گے تو یہ ایک پیٹ فال ہے جو سیکنڈ پوسیبل پیٹ فال ہے اب ہم تھرڈ پوسیبل پیٹ فال کی بات کرتے ہیں ماڈلنگ ود ڈومین ایکسپرٹ اس کا آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیمینشنل ماڈلنگ جو ہے وہ بڑی کرکس ہے وہ بڑی سینٹرل چیز ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اور اس کے اوپر ہم نے دو تین لیکچرز بھی کیے تھے ڈائمنشنل ماڈلنگ کے اوپر تو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں آپ کو پتا ہے کہ فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد ہائرکیز کو دیکھا جاتا ہے آپ ڈائمنشنس کو دیکھتے ہیں کون سے ڈائمینشنز ہوں گے تو یہ کون بتائے گا کہ یہ فیکٹ ہے یہ ڈائمینشن ہے یہ آپ کو ڈومین ایکسپرٹ ہی تو بتائے گا اگر آپ انٹرنیٹ کو سرچ کر کے یا میگزینس پڑھ کے یا اخبار پڑھ کے ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں گے یا سمولیٹ کریں گے ایکسپرٹائز کو ایمولیٹ کریں گے تو وہ تو بڑے مسئلے والی بات ہے اس سے تو بات نہیں بنے گی آپ یقیناً ایسی غلطیاں کر جائیں گے کہ جن کے اوپر فال بیک کرنا بہت مشکل ہوگا اور اگر آپ اس اس رستے پہ چلتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ پھر ایک پٹ فال نہیں رہے گی یہ ایک بہت بڑا ایرر اور مسٹیک بن جائے گی جس کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ کچھ اور نکلنا ذرا مشکل ہی ہے چوتھا پٹ فال کیا ہے پاسبل پٹ فال ناٹ انف ٹائم فار میں آپ کو اس کی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں ای ٹی ایل کی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پر جتنا کہا جائے کم ہے بلکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ای ٹی ایل پہ پورا ایک کورس ہو سکتا ہے ای ٹی ایل پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں صرف ای ٹی ایل کے اوپر اور آپ کو یاد ہوگا کہ ای ٹی ایل کین ٹیک اینی ویئر فرام تھرٹی ففٹی ٹو اباؤٹ سکسٹی پرسنٹ آف دا ریسورسز میں نے اسی لیے کوئی تقریباً پانچ لیکچر آپ کو کرائے تھے ای ٹی ایل کے اوپر ای ٹی ایل کے ریفرنس سے جو پوسیبل مسٹیک ہے وہ دو طرح کی مسٹیکس ہو جاتی ہیں دو طرح کے پٹ فالز ہیں اس میں دو پوسیبل پٹ فال کیا ہیں پہلا پوسیبل پٹ فال تو یہ ہے کہ جو لوگ ڈیٹا بی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ای ٹی ایل کو صحیح اماؤنٹ آف ٹائم نہیں دے پاتے کیونکہ ای ٹی ایل میں ای e ہے ٹی ہے اور ایل ہے یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ ایکسٹریکشن پہ زیادہ زور لگایا جاتا ہے لوڈنگ پہ زیادہ زور لگایا جاتا ہے لیکن ٹرانسفارمیشن جس کے ساتھ ڈیٹا کوالٹی بھی آتی ہے یا ڈیٹا کلینزنگ جس کے ساتھ آتی ہے جس پہ ہم نے پورا ایک لیکچر کیا تھا ڈیٹا کلینزنگ کے اوپر اس کے اوپر زیادہ ایفرٹ نہیں کیا جاتا اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگایا جاتا اس کے لیے زیادہ ریسورسز نہیں لگائے جاتے کیوں پرابیبلی وہ بڑا کامپلیکس اور بڑا مشکل اور بڑا کامپلیکیٹیڈ کام ہے اس لیے ٹیپ جو کام ٹائم کم لگتا ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں چند سیکنڈ کے بعد تو یہ ایکسٹریم تھی یعنی کہ ٹرانسفارمیشن پہ اور کلینزنگ پہ اتنا ٹائم ہی لگایا گیا ای ٹی ایل کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ای ٹی ایل کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا جاتا ہے یعنی کہ جو امپلیمنٹرز ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے وہ کہتے ہیں کہ جی ای ٹی ایل میں ہاں ہو سکتا ہے یہ چیز کرنی پڑ جائے یہ فیچر ڈال دو ہاں ہو سکتا ہے شاید یہ بھی چیز کرنی پڑ جائے یہ بھی فیچر ڈال دو ہو سکتا ہے اس طرح کا ڈیٹا ہمیں مل جائے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ڈیٹا کوالٹی کا ایشو آ جائے یعنی کہ ایسے فیچر بھی ڈال دیے جاتے ہیں جو کسی کے خیالی پلاؤ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میرے خیال میں آج میں نے خواب دیکھا تھا یا دیکھوں گا تو یہ چیز چیز یہ ڈال دیں ای ایل کے اندر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ای ایل بہت سارے ریسورسز کنزیوم کر جائے گا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اگر آپ اس نقشے کو ویژولیز کریں جو میں نے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن یا لائف سائیکل کا روڈ میپ بتایا تھا تو اس میں جو تین ٹریکس ہیں اس میں جو ڈیٹا ٹریک ہے اس کے اینڈ میں ڈیٹا اسٹیجنگ اور ای ٹی ایل آتا ہے تو جب یہ تینوں ٹریک کنورس کرتے ہیں اس کا ڈیٹا ویرا اس کی ڈپلوائمنٹ ہوتی ہے اگر ایک ٹریک اس میں سے کوئی جو پیدل تین ٹریک چل رہے ہیں اگر اس میں سے ایک بھی ٹریک بہت زیادہ ٹائم لے جائے گا سلو ہو جائے گا تو باقی ٹریکس کا کام ہو بھی چکا ہوگا لیکن ڈپلوائمنٹ نہیں ہو سکے گی تو نہ تو ای ٹی ایل پہ کم ٹائم دینا اٹس اے پاسبل پٹ فال نہ زیادہ ٹائم دینا اٹس آلسو اے پاسبل پٹ فال اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں بتاؤں آپ کو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ میں پہلے والے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں جب آپ نے ٹی پہ ٹائم کم دیا ہے جو آپ کا اینڈ یوزر ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا اگر اس کی جو آپ نے ریزلٹس دی ہیں وہ ان کی فارمیٹنگ میں کچھ کمی ہے آپ کا اینڈ یوزر آپ کو معاف کر دے گا اگر کچھ رپورٹس آپ نے کم اس کو دیے ہیں آپ کا اینڈ یوزر آپ کو معاف کر دے گا اگر کیوریز کا ریزلٹ غلط سوری آ... اگر کیوریز کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ دیر میں آتا ہے اس میں کچھ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آپ کا اینڈ یوزر آپ کو معاف کر دے گا اگر کچھ فنکشنالٹی جو انالیٹک ٹولز ہیں اس میں کم ہے آپ کا اینڈ یوزر آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر غلط جواب آ رہے ہیں اور غلط جواب کیسے آئیں گے ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز کی وجہ سے آئیں گے ڈیٹا کلینزنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے غلط جواب آئیں گے تو ای ٹی ایل پہ معافی نہیں ملے گی ای ٹی ایل پہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طرح سے نہ کیا جائے اٹس اے پاسبل پٹ فال اٹ کین بیکم اے کیٹیسٹروفی اٹ کین بی سوئسائڈل یعنی کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے کہ اگر آپ نے ٹی پہ زیادہ ٹائم نہیں لگایا میرے خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں لو for فار اولیب کیوبنگ اب او لیپ کا جو کیوب ہے اس میں بہت سارے ڈائمنشنز ہوتے ہیں اور اس میں ہائرکیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے میں نے جیسے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا شاید تین لیکچر ہم نے کیے تھے اولا ایپ کے اوپر کہ اس میں بہت سارے طریقوں سے آپ ڈیٹا کو ایگریگیٹ کرتے ہیں اور جیسے جیسے اس میں ڈیمنشنز ایڈ ہوں یا ان ڈائمنشنز کی کارڈنیلٹی زیادہ ہو تو جو پاسبل نمبر اف ایگریگیٹس دے کین گرو ایکسپرینشیلی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ بڑا آبویس ہے کہ او لیب کا جو کیوب ہے اس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اٹس ویری ویری ٹائم کنزیومنگ عام طور پہ جو چیزیں ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں ان کو بیچ پروسیسنگ میں اینڈ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو چیزیں ضروری ہیں اور جو چیزیں آپ کو فوری چاہیے ہیں جو جلدی ہو بھی سکتی ہیں ان کو پہلے کر لیا جائے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھ ٹاسک ہیں اور اس میں سے ایک ٹاسک او لیب کیوب کو ریفریش کرنا ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ جو لوگ کرتے ہیں عام طور پر کہ پہلے ان پانچ ٹاسک کو کر لیا جائے گا جو کہ جلدی ہو جاتی ہیں تاکہ کہ آپ یہ کہہ سکیں جی میں نے پانچ کام تو کر لیے کام رہ گیا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اولاب کیوب جنریشن ہے اس کی لوئس پراورٹی رکھ دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ لوئس پراورٹی پر رہتا ہے اور وہ رات کی کسی آڈ آور ڈاور میں ہوتا ہے اور بعض نہیں بھی ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اینڈ یوزرز ہیں ان کو ریفریش یا فریش ڈیٹا نہیں ملے گا کیوب کے اندر جب ان کو کیوب میں ڈیٹا فریش نہیں ملے گا تو ان کا کانفیڈینس لیول خراب ہو جائے گا اور اٹس اے پاسبل پٹ فال چھٹی پاسبل پٹ فال کیا ہے فکسیشن ود ٹیکنالوجی اس کا کیا مطلب ہے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے تو آئی ٹی یوزرز ہوتے ہیں یعنی کہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں اب ٹیکنیکل لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو انٹرسٹ ہوتا ہے یا وہ جس چیز سے بڑے امپریس ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ایک پروسیسنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اتنے اس کی یہ کلاک سپیڈ ہے اس میں یہ پروسیسر لگے ہوئے ہیں یہ اتنے ملین فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس پر سیکنڈ کر سکتی ہے اتنی ویڈیو ریم ہے وغیرہ وغیرہ یا اتنی ٹرانزیکشنز پر سیکنڈ کر سکتی ہے اب اگر آپ اینڈ یوزر کو ایک بڑی ہائی فائی قسم کا سسٹم بنا کے دیتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کو زبردست سپیریئر ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی بیس سسٹم بنا کے دے دیا ہے تو یوزر اس سے امپریس نہیں ہوگا یوزر کس چیز سے امپریس ہوتا ہے کہ اس کو اس کے سوالوں کا جواب ٹائملی مل جائے غلط جواب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹائملی جواب چاہیے اس لیے اس کو ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں ہے اگر آپ ٹیکنالوجی کے گرد گھومتے پھرتے رہے اسی پہ اورینٹیڈ رہے تو یہ پاسبل پٹ فال ہے اس میں بڑا مسئلہ ہے سیونتھ پاسبل پٹ فال رانگ ٹیسٹ بینچ رانگ ٹیسٹ بینچ کا کیا مطلب ہے رانگ ٹیسٹ بنچ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی تھی ایک پاسبل پٹ فال کے بارے میں وہ یہ تھی کہ آپ جو کہ شاید سیکنڈ پاسبل پٹ فال تھی کہ ایک ہی سرور کو استعمال کیا تھا ڈیزائن انوائرمنٹ کے لیے بھی اور پروڈکشن انوائرمنٹ کے لیے بھی ٹھیک ہے اب ذرا ہم سمجھدار ہو گئے کیونکہ اب ہم اگلی علی پیٹ فال کے اوپر آ گئے ہیں اس لیے دو سرور استعمال کیے ہیں ایک سرور ڈیزائن انوائرمنٹ کے لیے اور ایک سرور پروڈکشن انوائرمنٹ کے لیے عام طور پہ جو پروڈکشن انوائرمنٹ کا سرور ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے پاورفل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پروسیسنگ پاور بہت زیادہ ہوگی پر سیکنڈ جو آپریشنس کر سکتا ہے وہ زیادہ ہوں گے اس کی مین میموری زیادہ ہوگی اس کے ساتھ بڑی فاسٹ سیکنڈری اسٹوریج لگی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو اگر تو آپ نے جو سسٹم کو ٹیسٹ کیا جیسے کہ آپ کریں گے آف کورس آپ سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیزائن انوائرمنٹ میں جس میں کہ آپ کے پاس ویک سرور ہے اور آپ کہتے ہیں لو دیکھو جی یہ تو ویک انوائرمنٹ ہے ڈیزائن انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہمارا سسٹم ہے جو ڈیٹا بیس ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے یہ بڑا فس کلاس چل رہا ہے بڑے تیز جواب آتے ہیں لیکن جب آپ اسی امپلیمینٹیشن کو پروڈکشن انوائرمنٹ کے پاورفل سرور کے اوپر لے جاتے ہیں وہاں وہ چل کے نہیں دکھاتا وہاں پہ وہ ایسی پرفارمنس نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا اس لیے ہاں یہ صحیح کہا آپ نے وہ اس لیے صحیح پرفارمنس نہیں دیتا کہ جو آپ کی ڈیزائن انوائرمنٹ پہ وہاں پہ تو صرف آپ ہی اس کو استعمال کر رہے تھے نا آپ یا آپ کے چند ساتھی لیکن جو پروڈکشن انوائرمنٹ ہے وہاں پہ تو ملٹیپل اس کو ڈسیجن میکرز استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ جو سسٹم ہے زیادہ لوڈڈ ہے اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیزائن انوائرمنٹ میں سسٹم نے اچھی پرفارمنس دی تھی اور آپ بری ذمہ ہو گئے ہر چیز سے ایسے بات نہیں بنے گی میرے اسٹوڈنٹس جو ایپلیکیشن بنا کے لاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گھر میں بڑی اچھی چلتی تھی بھائی گھر میں اپلیکیشن چلنے کا کیا فائدہ ہے میں نے تو جس کو یہاں پہ گریڈ کرنا ہے وہ کہتے ہیں جی لیب کے کمپیوٹر پہ اپلیکیشن اچھی چلتی ہے بھائی لیب میں تو میں کیسے جامع اتنا میرے بتائے نہ کمپیوٹر پہ چلتی کہ نہیں چلتی اچھی چلتی کہ نہیں چلتی وہاں چلا کے دکھائیں تو اسی ٹائم فریم اور اسی فریم آف مائنڈ کو آپ نے ڈیٹا بیراس کی امپلیمنٹیشن میں نہیں لے کے جانا ورنہ اٹس اے پاسبل پٹ اگلی پاسبل پٹ فال کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹو اے کا مطلب ہے کوالٹی ایشورینس یعنی کہ جو Quality ایشورینس کے لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح اور صحیح کریکٹ رائٹ کوالٹی کا ہے وہ ڈیٹا ویراؤزنگ کے بارے میں نہیں جانتے جب وہ ڈیٹا ویراؤزنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ جاننا بھی نہ چاہیں کیونکہ ایک ایڈیشنل کام ہے یہ ایک پاسبل پٹ فال ہے اس لیے کہ جب وہ ڈیٹا ویراؤز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو جو چیز انہوں نے ٹیسٹ کرنی اس کی کوالٹی ایشورنس کو کیسے اسرٹن کر سکیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کوالٹی صحیح کوالٹی ہے تو دٹس اے پاسبل پٹ فال ان ایجوکیٹڈ یوزر ان ایجوکیٹیڈ یوزر سے کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا یوزر ہے اس کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے یہ تو بظاہر تو یہ بڑی اوویس سی بات ہے لیکن اتنی آویس بھی نہیں ہے اگر آپ یہ زیوم کرتے ہیں کہ جو آپ کا انڈ یوزر ہے وہ بائی انٹیوشن سسٹم کو دیکھے گا آئی کو دیکھے گا بٹنس کو دیکھے گا میننگ کو دیکھے گا اور وہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے گا ایسا نہیں ہوگا اسی لیے کہ وہ جو ہے جس کو آپ نے کئی مہینوں کی ریاضت کے بعد دن رات لگا کے سسٹم کو بنایا ہے جس کو کہ آپ سوتے جاگتے میں خوابوں میں بھی اس سسٹم کو دیکھتے ہیں کھاتے پیتے اس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں صرف آپ ہی اس سسٹم کو اس طرح جانتے ہیں کہ آپ سارا کچھ جانتے ہیں لیکن جو اینڈ یوزر ہے جو بزنس یوزر ہے پہلی بات تو ہے کہ وہ آئی ٹی ریلیٹریٹ نہیں ہے چلیں یہ بات مان لی کہ آپ نے سسٹم کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ یوزر فرینڈلی ہے اور اس کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے آئی ٹی لٹریسی نہیں چاہیے لیکن یہ ازیوم کرنا کہ اینڈ یوزر اس کو خود بخود استعمال کرنا شروع کر دے گا جیسا کہ آپ استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو اینڈ یوزر کو ٹرین کرنا پڑے گا بے شک اس کو آپ ایک دن کی ٹریننگ لیں لیکن اس کو سسٹم کی فنکشنلٹی کے بارے میں بتانا پڑے گا اور پھر وہ اس کو استعمال کر پائے گا کیونکہ اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو وہ سائن کیسے کرے گا جب ان کو وہ سائن نہیں کرے گا تو آپ کو آپ کی محنت کے پیسے کیسے, کیسے ملیں گے سیلری کیسے ملے گی آپ کو اس لیے یہ پاسیبل پلیٹ فارم ہے دسویں پاسبل پلیٹ فارم امپراپر اس کا کیا مطلب ہے ہوتا یہ ہے کہ جو پروگرامرز ہائر کیے جاتے ہیں سسٹم کو بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ایکسپینسو ریسورس ہے تو جیسے جیسے سسٹم کا کام ختم ہوتا جاتا ہے سسٹم ڈیولپمنٹ کا کام امپلیمینٹیشن کا کام وہ جو پروگرامرز ہیں وہ چلے جائیں گے جب وہ پروگرامر کام چھوڑ کے چلے جائیں گے اور جب اس سسٹم کو مینٹیننس کرنا ہوگا اس کو یہ مینٹین کرنا ہوگا یا اس کو انہینس بھی کرنا ہوگا تو آپ جب کسی کا کام دیکھیں گے جو کسی نے کام کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کی لاجک آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی اس کی کیونکہ کام تو کسی نے کیا ہوا ہے اور اس کو آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں آپ کو لاجک کیوں سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کہ اس لاجک کی ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں ہے یہ تو پہلیاں بوجھنے والی بات ہو گئی نا کہ آپ جو ہے اس کے لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب تک آپ لاجک کو سمجھ نہیں پائیں گے اس وقت تک آپ سسٹم کو مینٹین ہی نہیں کر پاتے مینٹیننس سے کیا مطلب ہے مثال کے طور پہ کہ جی اس کو ایسے نہیں ایسے کر دو اس کو ٹھیک ہے جی یا کچھ اور تھوڑی بہت چینج آ گئی تھی اس کو اس طرح سے ڈال دیا جائے میں وہ اگلی پٹ فال میں اس چینج کے بارے میں بات کروں گا ٹھیک ہے جی یا کچھ اور اس میں آپ نے کام کرنا تھا لیکن جس وقت یوزر ڈاکومنٹیشن ہی صحیح نہیں ہے وہاں پہ تو کام کیسے ہو سکتا ہے کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور کسی کے کام کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے اس لیے جب کام ختم ہو رہا ہے سسٹم کی امپلیمنٹیشن کا انشور کریں پروگرامرز کو فارغ کرنے سے پہلے ان کے جانے سے پہلے کہ انہوں نے پراپر ڈاکومنٹیشن ڈیولپ کی ہے بنائی ہے اور ڈاکومنٹیشن مینٹین بھی کی جا رہی ہے اس لیے کہ راتوں رات ڈاکومنٹیشن رات نہیں بن سکتی اور اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوا اٹس اے پاسبل پٹ فال اب میں گیارہویں اور آخری پٹ فال کے بارے میں بات کروں گا وہ پٹ فال کیا ہے انکریمنٹل انہینسمنٹس اس کا کیا مطلب ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ سسٹم کو استعمال کرتے ہیں اور جیسے جیسے سسٹم کو استعمال کریں گے ویسے ویسے آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس کے بارے میں پتہ چلے گا اور جب آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے بارے میں جانیں گے تو آپ چاہیں گے کہ سسٹم کے اندر وہ فنکشنالٹی ہونی چاہیے اس چیز کو بعض کمپنیز اس طرح ایکسپلوائڈ کرتی ہیں کہ ایڈیشنل فنکشنالٹی ڈالنے کے لیے یا فنکشنالٹی کو انہینس کرنے کے لیے سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف ریسورسز یا پیسے مانگے جاتے ہیں کیونکہ جو کمپنیز سسٹمس کو بناتی ہیں میرا کو امپلیمنٹ کرتی کو پتہ ہوتا ہے کہ یوزر جیسے سسٹم کو استعمال کریں گے ان کی ریکوائرمنٹس اور ان کو کلیئر ہوگی وہ اس میں کچھ اور فنکشنلٹی چاہیں گے سسٹم کے اندر اس لیے بہت سارے پیسے چارج کیے جاتے ہیں اب آپ یہ سوچیں گے کہ جی میں کیوں پیسے دوں فالتو یہ تو ایک چھوٹی سی انہیسمنٹ ہے اس کو ایسے نہیں ایسے کر دو یہ جو فارمیٹ تھا یہ جو روپے آ رہے تھے ان کو روپیہ جو تھا اس کو ویک کے بجائے اس کو کسی اور ویک سے کر دیں مثال کے طور پہ بجائے ویک جو ہے وہ منڈے ٹو سیٹرڈے ہوئی تو اس کو تھرسڈے ٹو وینسڈے کر دیں یا کچھ اور انہیسمنٹ چاہ رہے ہیں آپ کہ جو فگر تھا وہ ڈیسمل کے بعد اتنا ہونا چاہیے یا کچھ اور چیز آپ بہتر جانتے ہیں تو یہ جو انہینسمنٹ تھی آپ نے کہا نہیں تھوڑا سا ایسے کر دیں پھر کسی کا نہیں تھوڑا سا ایسے کر دیں تو یہ انکریمنٹلی آپ ویئر ہاؤس کی جو امپلیمنٹیشن تھی اس کو انہینس کرتے جا رہے ہیں کچھ دیر بعد پتا چلے گا کہ یہ تو دسویں پٹ فال بننا شروع ہو یعنی کہ چینجز سسٹم اتنی آ چکی ہیں اور وداؤٹ اینی ڈاکومنٹیشن اور نہ صرف ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی بلکہ اس کا کیوں ایک کوالٹی ایشورنس بھی نہیں ہوئی بھی تو یہ ایک پوسیبل پٹ فال اس صورت میں ہے جب آپ نے جو انہینسمنٹس کی ہیں ان کی کوالٹی ایشورنس کریں اور کوالٹی ایشورنس کرنے کے بعد ان کو پروڈکشن میں لے کے جائیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو اٹس اے پٹ فال تو میں نے آپ کو بتائی پاسبل پٹ فالس یعنی کہ وہ جو کہ اگر آپ کیئرفل ہیں ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پٹ فال اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکچوئل پٹ فالس کون سی ہیں وچ آر ناٹ پاسبل بٹ ایکچوئل پٹ فالس پٹ فال آف سرچنگ فار دا سلور یہ ایک فگر آف speech ہے یا ایک کوٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ سلور بلیٹ کا مطلب ہے جیسے ہمارے کانٹیکسٹ میں ہمارے ماحول میں ہمارے کلچر میں اس کو ہم اس کی مثال امرت دھارھارھارا والی ہے اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا امرت کیا ہوتا ہے مجھے بھی زیادہ نہیں پتہ لیکن ایک ایسی سمجھیں کہ آپ دوائی ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے یہ امرتھارا ہے یا ایک ایسی ماسٹر کی ہے جس سے کہ سارے تالے کھل سکتے ہیں یہ ایک امرتھارا ہے تو ایک ماسٹر کی ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں سرچنگ فار دا سلور بلٹ اس کی ڈیٹیل کس طرح سے ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بعض ڈیٹا ویراؤز امپلیمنٹیشن ٹیمز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا مشن یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ایکسس ٹول تلاش کر لیں جس کے ساتھ سارے جو اپلیکیشن یا ایکسیز کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک ٹول سے پوری ہو جائیں اور وہ جو ٹیمز ہیں بہت زیادہ ٹائم خرچ کرتی ہیں ایسے ٹول کی تلاش میں ایسے ایکسس ٹول کی تلاش میں لیکن ان کو ایسا ایکسس ٹول نہیں ملتا ان کو ایسا ٹول کیوں نہیں ملتا اس لیے کہ ایسا ایکسس ٹول ایگزٹ نہیں کرتا ایسے ایکسس ٹول ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جس سے سارے جو مسائل ہیں یا جو سارے جو انوائرمنٹس ہیں ان کو آپ حل کر سکیں ان کے مسائل کو یعنی کہ یہ وہ بات ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ون سائز does not fits all یا آپ کبھی کسی کپڑے کی دکان میں جائیں ریڈی میڈ گارمنٹس کی وہ کہتے ہیں جی یہ فری سائز ہے فری سائز کا مطلب ہے ان کے بقول ہر بندے کوئی چیز آ جائے گی جو کہ ایسا نہیں ہوتا تو ایسے جب ٹول کی تلاش کچھ کمپنیز کریں گی اٹس ا پٹ فال کیونکہ ایسا ٹول نہیں ملتا تو وہ ایسے اس ٹول سے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ٹول کے ساتھ وہ ایکسس جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے جو ایکسپلوریشن کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کی وہ بھی ہو جائے یا جو پریزنٹیشن کی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی اس سے پوری کر لی جائیں یا جو انالیس کی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی اس سے پوری کر لی جائیں اب ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ایک ٹول سے نہیں پوری کی جا سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا دس از ناٹ اے ریئلسٹک اور اے اپروچ تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ بجائے آپ ایک ٹول کی تلاش کریں اور اس میں بہت زیادہ وقت ضائع کریں اور اس کو اپنا مشن بنا لیں اور یہ ایسا مشن ہے جو کہ مشن امپاسبل ہے آپ مشن یہ رکھیں کہ آپ نے وہ ٹولز آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں جن ٹولس کے ساتھ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو سکیں اگر آپ کی ریکوائرمنٹ اے بی اور سی ہے تو آپ نے ایسا ٹول ڈھونڈنا ہے ایسے ٹولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو ریکوائرمنٹ اے کو پورا کریں ریکوائرمنٹ بی کو فرق ٹولس سیپریٹ ٹولز ریکوائرمنٹ اے کو پورا کریں بی کو پورا کریں سی کو پورا کریں یعنی کہ ایک میچ میکنگ کرنی ہے یہ جو میچ میکنگ ہے یہ آپ کا ایک وائبل مشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس میں بڑا مسئلہ ہے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو وینڈرز ہیں وہ انکنسٹنٹ نان سٹینڈرڈ سرونگ دیئر اون پرپس ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں ٹولس کو بتانے کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جس کو ایک وینڈر کہتا ہے انٹرپرائز انفارمیشن سسٹم یا ہاک کیوری ٹول وہ کیا کرتا ہے وہ ہے کیا اس کا وہ مطلب ہے جو آپ سمجھ لیں یا کچھ اور مطلب ہے تو بہتر اپروچ یہ ہے آپ فنکشنالٹی کی بیسس کے اوپر ٹولس کو کلاسیفائی کریں سیگریگیٹ کریں اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا ٹول کون سی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے یہ ایکچول پیٹ فال ہے ناٹ اے پاسبل پیٹ فال ایک اور پیٹ فال میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسٹریم ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن یہ پیٹ فال آتی ہے جب ہم لائف سائیکل روڈ میپ میں ٹیکنیکل ٹریک میں آرکیٹیکچر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کہ شاید 3.1.1 پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکچر نمبر 33 تھری میں اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ اس میں دو ایکسٹریمز ہیں این اپوزٹ اینڈ آف دا اسپیکٹرم اس میں کچھ ٹیمس یہ سمجھتی ہیں کہ سارا کا سارا جو ہمارا کام ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنا کے ڈلیور کرنا ہے اور سارا کا سارا زور اس کے اوپر لگتا ہے آرکیٹیکچر کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرکیٹیکچر ہے ڈیٹا کا وہ تو کوئی رکاوٹ ہے وہ تو کوئی امپیڈیمنٹ ہے وہ تو کوئی ہمپ جیسے سڑک پہ اسپیڈ کا بمپ آتا ہے ایسی چیز ہے اس کو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی اس سے تو ڈسٹریکشن ہو رہی ہے ہم نے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانا ہے سوال یہ ہے کہ اگر آرکیٹیکچر ہی پراپر ان پلیس نہیں ہوگا تو ویئر کیسے بنے گا ویئر نہیں بنتا یہ فیل ہو ہے اس لیے یہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے جو دوسری ایک سٹریم ہے وہاں پہ شاید کچھ ریسرچز جمع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک زبردست قسم کا آرکیٹیکچر بنانا ہے اور ہم نے ایسا آرکیٹیکچر بنانا ہے جو اتنا روبسٹ ہوگا جو کہ یہ مسائل بھی سولو کرے گا جس میں ان مسائل کا بھی حل ہوگا ٹیکنیکل مسائل کی بات کر رہا ہوں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ایکچول اپلیکیشن یا ضرورت ہے وہ بزنس یوزر کے سوالوں کا جواب دینا ہے اگر اس کے بزنس یوزر کے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے ایک ہلکے آرکیٹیکچر کے ساتھ تو بزنس یوزر خوش ہے فائن تو یہ ایک اور پٹ فال ہے ابھی میں نے بات کی تھی آپ سے پٹ فالس کے بارے میں یعنی کہ جو اورنج لائٹ تھی اب ذرا حالات تھوڑے سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کامن مسٹیکس اب دیکھیں آپ پیچھے جو پلازما کی سلائیڈ ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے یہ مسٹیکس ہیں یہ پیٹ فالز نہیں ہیں اور یہ کون سی مسٹیکس ہیں یہ کامن مسٹیکس ہیں جو امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ کی جاتی ہیں تو وہ مسٹیک کون سی ہے جی ان ڈائریکٹ انٹریکشن انڈائریکٹ انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے خود اینڈ یوزر سے پوچھیں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا چاہتا ہے کن سوالوں کا جواب چاہتا ہے آپ کنسلٹنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کنسلٹینٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اینڈ یوزر کی یہ ریکوائرمنٹ ہوگی یا آپ ایک ڈومین ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے جی میرا میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ یوزر کی یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے ہے یہ وہ ٹپیکل مثال ہے بھیگی بلی والی کہ ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا کہ جی باہر بارش تو نہیں ہو رہی انہوں نے کہا ہاں جی باہر بارش ہو رہی ہے اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا جی باہر سے ایک بلی آئی تھی اندر وہ گیلی تھی تو میرا حال بارش ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے بہت بڑی مسٹیک ہے اور یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے آپ کا اینڈ یوزر کے ساتھ دوسری بڑی مسٹیک کیا ہے یہ ان کو میں پریورٹی کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں کہ سب سے بڑی مسٹیک پھر اس سے چھوٹی مسٹیک اس سے چھوٹی مسٹیک ایمبیشیس پرومسز ایمبیشیس پرومسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ایک ایسا ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ایک ڈیٹا مارڈ بنا کے دوں گا کہ جس میں آپ کے جو سارے کے سورسز ہیں اس کی بھی چیزیں میں انپٹ لے لوں گا سارے جو ریوینیوز ہیں ان کے بارے میں بھی انپٹ لے لوں گا جو ان کی ٹرانسفرمیشن کا اسکیم ہے اس کو بھی دے لوں گا اور میں سب کچھ کر کے دے دوں گا آپ کو یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ اس سے وہ وعدہ کریں ایسا وعدہ کریں جو میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا آپ کو بتایا تھا کہ جو نہ صرف اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے لیکن وہ مینیجیبل بھی آپ بھی کر سکیں جب آپ ایک سسٹم ایسا بنا کے دیں تو پھر یوزر کے ذہن میں کانفیڈنس ہوگا آپ کے بارے میں اور پھر وہ اگر آپ نے پہلی دفعہ ایک ایسا بڑا وعدہ کر لیا ڈیٹا مارٹ کا اور آپ ڈلیور نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے وہ تو باقی چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا اس کو نہیں پتا کہ مشکل چیز کون سی آسان چیز کون سی وہ تو یہ کہہ گا کہ جو پہلی چیز آپ کو کرنے کے لیے دی تھی آپ وہی نہیں کر سکے سیکنڈ بگسٹ مسٹیک لکوڈ ریکوائرمنٹس لیکوڈ ریکوائرمنٹس آپ بیسکلی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں ہارٹ آف ایٹ کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی ہیں آپ تو اس میں تین فیزز ہیں پہلے فیز تو یہ ہے کہ آپ یوزر سے ریکوائرمنٹ یہ لیتے ہیں اور سیریسلی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کیا لیتے ہیں ریکوائرمنٹ جو دوسرا فیز ہے اس میں ریکوائرمنٹس کا وہ یہ ہے کہ یوزر آپ سے یہ کہتا ہے انیشل یا جو پہلی اس نے ریکوائرمنٹ دی اس کے بعد کہ نہیں جی اس میں کچھ اور چیزیں اب جب آپ کچھ اور چیزیں ڈالیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سسٹم کی کاسٹ بڑھ جائے گی اور ٹائم بڑھ جائے گا اور تیسری بات یہ جب آپ نے چیز ڈلیور کر دی اور اس وقت آپ یوزر کی ریکوائرمنٹس ماننا شروع ہو جائیں آپ نے ایسا نہیں کرنا اتنا اکاموڈیٹنگ پرسن نہیں ہونا آپ نے اگر ایسے ہوں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے چوتھی مسٹیک کے بارے میں بات کرتے ہیں چوتھی مسٹیک کیا ہے سینئر ناٹ ان لوپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انتظار میں تھے کہ آپ ایک بڑی کامیاب امپلیمنٹیشن کر لیں گے اس کے بعد اپنے باسس کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی یہ میں چیز کروا رہا ہوں ایسا نہیں کرنا آپ نے اس لیے کہ ایسی جو سکسیزفل امپلیمنٹیشن ہے اس کے ہونے میں خاصا ٹائم لگ سکتا ہے اور جب بہت ٹائم لگے گا تو جو آپ ریسورسز اسپینڈ کر رہے ہیں ہیومن ریسورس جو کہ اسپینڈ نہیں ہو رہا استعمال ہو رہا اور پیسے اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے پانچواں ٹرائنگ ٹو سکسیڈ دا ویری فسٹ ٹائم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے زبردست پروگرامر ہیں سافٹ ویئر انجینئر ہیں آرکیٹیکٹس ہیں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ملٹیپل آئٹریشن میں جا کے آپ ڈیٹا ویر ہاؤس بنائیں گے وہ کامیاب نہیں امپلیمنٹیشن ہو پاتی وہ تو لوگ ایسے ہی تھے وہ تو ڈسٹریکشن تھی میں پہلی دفعہ میں چیز کو امپلیمنٹ کر لوں گا صحیح امپلیمنٹ کر لوں گا کر لوں گی ایسا نہیں ہو پاتا اس فیکٹ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ آئیٹیو اپروچ ہے اور یہ پہلی دفعہ میں کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی مان لیں اس بات کو ان کریکٹ ازمپشن یوزر کامپیٹینس آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم نے یوزر کو سسٹم بنا کے دے دیا ٹھیک ہے یہ کچھ کچھ اس پوائنٹ سے ملتی والی بات ہے جو کہ ایک پاسبل پٹ فال کے ریفرنس میں نے آپ کو بتائی تھی اب یوزر خود اتنا ایجوکیٹڈ اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے کہ وہ کلیئر اپلیکیشن بنا لے گا اس کے اوپر کلر اپلیکیشن کے مطلب یہ ہوا کہ ایسی ایپلیکیشن جو بڑی زبردست قسم کی ہے جس کو سب لوگ استعمال کریں گے بڑی دیر گی بڑے عرصے تک استعمال کی جائے یوزر یہ چیزیں کیسے کر سکتا ہے وہ تو کوئی ڈیٹا بیس پروگرامر نہیں ہے وہ تو کوئی ویژول پروگرامنگ کا ماسٹر نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو یہ کام کر کے نہیں دیں گے وہ خود نہیں کرے گا اور آپ کو ہی برا کہے گا انریلسٹک یوزر ٹریننگ آپ نے کہا جی میں یوزر کو ٹرین کراتا ہوں تاکہ ٹریننگ والے جھنجھٹ سے نکل جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کانٹریکٹ میں ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ یوزر کو بھی ٹرین کرانا ہے اب آپ نے یوزر کو ٹرین کرانے کے لیے کیونکہ ڈیٹا ریڈی نہیں تھا دو تین مہینے لگنے تھے ایکچوئل ڈیٹا آنے میں آپ نے جناب ڈمی ڈیٹا ڈال دیا ویئر ہاؤس کے اندر اور یوزر کو آپ نے بتایا کہ جی یہ ہائی فائی فنکشنالٹی ہے یہ بھی کام ہوتا ہے یہ ہارڈ ویئر ہے یہ سافٹ ویئر ہے اور یہ ایسی چیزیں ہو جائیں گی اس طرح چیزیں ہو جائیں گی اور آپ بڑے خوش ہیں کہ جی میں نے ایک ٹریننگ پروگرام چلا دیا ٹریننگ جو تھی وہ ہو سکتا ہے کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ ٹریننگ 20 گھنٹے کی ہونی چاہیے آپ نے دن رات لگا کے دو دن میں ٹریننگ مقا ٹین آورس پر ڈے بہت بڑی غلطی ہے آپ اس وقت کامیاب ہیں جب یوزر کو آپ ٹرین کریں اور ایکچوئل ڈیٹا کے اوپر ٹرین کریں اور اس فنکشنلٹی اس کو پہ ٹرین کریں جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اور آپ کامیاب اس وقت ہیں اگر اس ٹریننگ کے چھ مہینے کے بعد بھی یوزر سسٹم کو استعمال کر رہا ہے تب آپ کامیاب ہیں ورنہ بہت بڑی غلطی ہے آئسولیشن بٹوین آئی ٹی یوزرز اینڈ بزنس یوزرس آئی کو آپ نے ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں اے میں بٹھایا ہے اور جو آپ کے اینڈ یوزر تھے وہ گرمی میں بیٹھے ہیں ملتان کی ان کے پاس آپ جاتے ہی نہیں ان کی ریکوائرمنٹ لیتے ہی نہیں انہوں نے سسٹم کو استعمال کرنا تھا یہ سسٹم ناکام ہو گیا آپس میں انٹریکشن کوئی نہیں آپس میں کانفیڈنس کوئی نہیں آپس میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہ سسٹم نہیں چلے گا ٹو لیٹ دا میٹنگ سسٹم بن گیا رول آؤٹ ہو گیا اب آپ نے ایک میٹنگ کال کی یوزر کو پوچھنے بھی آپ کو کیا چاہیے تھا اس کو کچھ نہیں چاہیے اب اب تو آپ کی نوگری گئی شائنگ فرام سورس سسٹم پیپل وہ لوگ ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے ایکچوئل جو آپریشنل سسٹم ہے وہ ان پلیس ہیں اور ان کو جو لوگ مین کر رہے ہیں وہ زیادہ مصروف لوگ ہیں اب آپ ان کے پاس نہیں جاتے کہ جی وہ بڑے مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹا نکال کے دیں آپ کی بات سنیں اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے سسٹم نہیں چلے گا کیونکہ نہ تو آپ بزنس یوزر کے پاس گئے نہ اس یوزر کے پاس گئے جس کے پاس ڈیٹا تھا جو کسٹوڈین تھا یا اسٹوورڈ تھے ڈیٹا کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف مسائل نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے واٹ آر دا کی اسٹیپس جس کو اگر آپ فالو کریں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ایک مستند چیزیں ہیں. آپ پیچھے دیکھیں گرین لائٹ آن ہو چکی ہے پہلا جو کی اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فل ٹائم پروجیکٹ مینیجر لیں ڈیٹا براؤز امپلیمنٹ کرنے کے لیے پارٹ ٹائم مت رکھیں بلکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو فل ٹائم پروجیکٹ مینیجر اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود فل ٹائم پروجیکٹ مینیجر بن جائیں آپ سے مراد یہ کہ آپ ایکسپیرئنسڈ ہیں آپ کام جانتے ہیں آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں دوسرا جو اس میں کی اسٹیپ ہے وہ یہ ہے ہینڈز آف پروجیکٹ مینجمنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو روڈ میپ کی سلائیڈ میں دکھایا تھا کہ مختلف کمپونیٹس ہیں یا مختلف پارٹ میں کام کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور ہر پارٹ دوسرے سے خاصا مختلف ہے اس لیے جو آپ نے ایک کامپوننٹ ایک پروجیکٹ مینیجر کو دیا تھا اب یہ نہ کریں کہ وہ ہر کمپوننٹ کی اسپیشلٹی اس کے اندر ہوگی ایک کمپوننٹ ایک بندے کو دیں جب وہ کام کر لے تو دوسرا کمپونیٹ اس بندے کو دیں جو اس کی اسپیشلٹی ہے یعنی کہ ہینڈز آف ایک بندے کا اٹھا کے دوسرے کو لگا دیا دوسرے کمپوننٹ کے اوپر یعنی کہ ایک کمپونٹ پہ چار بندے باری باری لگائے ڈیزاسٹر ہو جائے گا تیسرا جو کی سٹیپ ٹو سکسیس ہے وہ کیا ہے ڈونٹ چیز جب آپ اینڈ یوزرز کے پاس جاتے ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو آپ ان کو بولنے کا موقع دیں ان کی بات سنیں اور ان سے ایسے سوال پوچھیں کہ جس پہ وہ کھل کے آپ سے بات کریں آپ کو بتائیں اور کیونکہ ان کو صحیح جواب بھی نہیں پتہ ہوگا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس لیے ان کو اپنے ریکوائرمنٹ نہیں پتہ اس لیے اگر آپ جوابوں کے پیچھے بھاگیں گے تو جواب آپ کو مل کے نہیں دیں گے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انتظار کریں جواب خود آپ کے پاس آئیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نے اس طرح سے سوال پوچھنے ہیں یوزر آپ کے ساتھ پیئر بیسس پہ رابطہ ہو جائے آپس میں تعلق پیدا ہو جائے کانفیڈنس کا اشورنس کا ٹھیک ہے جی اور پھر وہ آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائیں گے اسائن رسپانسبلٹیز اس کا کیا مطلب ہے اسائن رسپانسبلٹیز کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ ڈیٹا کوالٹی کے ایکسپرٹ ہیں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے آپ آرکیٹیکچر کے ایکسپرٹ ہیں آپ آرکیٹیکچر کو دیکھیں آپ جو ہیں وہ ماڈلنگ کے ایکسپرٹ ہیں سارا ماڈلنگ کا کام آپ نے دیکھنا ہے اگر سارا کام آپ خود کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ مشکل ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو اور یہ اس سے بھی زیادہ مشکل بات ہے کہ آپ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوں اس لیے جب آپ کام کو ڈیوائیڈ کر دیں گے پھر آپ اس کو اوور سی کریں کہ کس نے کیسا کام کیا ہے اور پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور لوگ اس طرح کامیاب ہوئے بھی ہیں ایکسپٹ مینی iterations of ڈیٹا warehouse یہ اس مسٹیک سے جو پانچ بھی مسٹیک تھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ یہ ریئلائز کر دیں کر لیں کہ جو ڈیٹا ویئر ہے وہ ایک دفعہ نہیں بنے گا اس کی ملٹیپل آئٹریشن ہوں گی اور ہر آئٹریشن امپروو ہو جائے گی پچھلی چیز کے اوپر اور آپ زیادہ کلوز ہو جائیں گے یوزر ریکوائرمنٹ کے ساتھ اسائن ریسورسز فار ای اس کے بارے میں خاصی بات ہو چکی ہے اس پہ خاصے لیکچرز بھی ہو چکے ہیں میں مزید اس کے اوپر ٹائم نہیں لگاتا ساتویں اور آخری پوائنٹ پہ چلتا ہوں بی آ ڈپلوما ایٹ ناٹ ٹیکی آپ نے ہر وقت مسکراتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں, میں مسکرا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ڈیٹا وغیرہ امپلیمنٹ کرا رہا ہوں بلکہ پڑھا رہا ہوں آپ کو اور آپ نے لوگوں کے اکراس جو آرگنائزیشن ہے اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے اور آپ کا جو پیشنس ہے یہی زادہ راہ ہے یہی آپ کو جیسے کہ اقبال نے کہا تھا یہی آپ کو آگے لے کے چلے گا اور یاد رکھیں کہ جب آپ کی امپلیمنٹیشن ایک کامیاب امپلیمنٹیشن ہوگی جب ویئر ہاؤس آپ کا چلے گا تو جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ آپ کے اندر سے آپ کی روح سے مسکراہٹ نکلے گی اور آپ واقعی خوش ہوں گے اور آپ یہ سارے جن مسائل میں سے گزرے ہیں جو ساری آپ کو مشکلات آئیں تھیں ان سب کو آپ بھول جائیں گے تو کنکلوژن کیا ہوئی اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کروں گا اس میں کنکلوژنس کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی سمپل ٹاسک نہیں ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی سستا کام نہیں ہے اٹس ویری ایکسپینسو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرنا صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے اس میں پیپل سکلز بھی بہت ساری انوالو ہیں اس میں آپ کو بہت سارے لوگ چاہئیں جن کا ایک ویریڈ ایکسپیرئنس ہو اور جن کی ویریڈ ٹیکنیکل اسکلز ہو اور اس میں آپ کو آرگنائزیشن کے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو کیا ایسے لوگ ہیں جو ڈیٹا بیراؤز بناتے ہیں بالکل ایسے لوگ ہیں ان میں سے یہ ایک خاص بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو میرے خیال میں اس پہ خاصی بات ہو چکی ہے آپ کو کافی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی جو باتیں سمجھ نہیں آئیں آپ نوٹس پڑھیں کتابوں کو دیکھیں اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ